ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد خیر الحدیفی کتاب اللہ ودیح محمد الشيطان الرجيم من نفی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحيم ربش راہلی صدری ویسلی اللہ رحیم ان سلون یادین اللہ يصلون یا آمنوا وسلموا اللہم محمد آل محمد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 روشدا الحمد للہ آج اکیس جنوری دو ہزار چوبیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ اوران کلاس نمبر 173 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوگی سورت الحجر کی آیت نمبر 10 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیں گے پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 9 کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی انا نشن ذکر و انا اللہ اگرچہ اس پہ ابھی بھی کافی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ اس حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے میں اس کو اسی کے اوپر اتفاق کرتا ہوں اور آیت نمبر ٹین سے آن ان انشاءاللہ اللہ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد ارسل قبلی کا فی شی اور بے شک ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی وما یا عتی اللہ کانوب ہی یس اون اور کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی کہ اس میں جب رسول بھیجا گیا مگر یہ کہ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ چھٹا اور مزاق کیا کردا علی کا نسل المجرمین اور اسی طریقے سے ہم داخل کر دیتے ہیں گمراہی کو مجرمین کے دلوں میں بسبب اس کے کہ انہوں نے خود گمراہی کمائی امپلائڈ ہے اس کے اندر پرانے حکیم کو آپ نے مقدمے میں سمجھنا ہے اس طرح پیکنڈ اینڈ چوز کرنا اور صرف اتنا حصہ لے لینا کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کے دلوں میں گمراہی ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقدمے کو آپ نے پوری کتاب کی روشنی میں سمجھنا ہے اور یہ ٹاپک چونکہ بارہا ڈسکس ہو چکا ہے آلریڈی اور اس پہ ٹاپ آف لسٹ جو آیت ہے سورہ الا نام کی آیت نمبر ون ہے کہ ہم حق سے ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں بس سبب اس کے کہ پہلی دفعہ جب حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے حق سے روگردانی کی اور اگر اب آسمان سے ان پر فرشتے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے بات کرنا شروع کرتے اور وہ تمام چیزیں جن کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے یعنی آخرت کا دن وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے ختم اللہ قلوب ہیم ویلا سم ویلا ابسور اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر پیغمبروں کا ٹھٹا اڑایا ان کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہ حق بات ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے مجرمین کے دلوں میں گمراہی کو ڈال دیتا ہے اور اسی میں وہ سرگردہ رہتے ہیں لا منون ابی وہ نہیں ایمان لائیں گے اس پر یعنی قرآن کے اوپر جس طرح کے اگلی امتوں کے لوگ اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرتے تھے آپ کی امت کے لوگ بھی جو حق سے جان بوجھ کر ہٹ چکے ہیں وہ بھی اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے وہ قد غلط سنت ال اور بے شک یہ اولین میں طریقہ گزر چکا ہے ایسے ہی ہوا کرتا ہے جب جب پیغمبر دعوت پیش کرتے ہیں تب تب ان کی امتیں اسی طریقے سے ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرتی ہیں ہمیشہ دو گروہ بن جاتے ہیں ایک حق کو قبول کرنے والے ایک حق سے اناد کرنے والے اور الٹیمیٹلی اللہ تعالی رسولوں کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے اس کے بعد پھر کسی کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں ملتی بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ اسلام کو اللہ تعالی نے فائنل یہ بتا دیا کہ اب آخرت کا عذاب آنے والا ہے تو ساتھ یہ کہا کہ اب آپ کا دل نرم نہ پڑے آپ نے اب مجرمین کے بارے میں مجھ سے ریکویسٹ نہیں کرنی جب فیصلہ ہو چکے کیونکہ پھر انبیاء بعد میں تو افسوس تو کرتے تھے دل تو ان کے نرم ہوا کرتے تھے تمام قوموں کا جو ذکر آیا سورہ حود میں سورت العراف میں جب قوموں کا عذاب دیکھا الٹیمیٹلی تو پیغمبروں نے مڑ کر آ بھری کاش تم لوگوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ تمہیں دیکھنا پڑتا کیونکہ پیغمبر رقیقل القلب ہوتے ہیں نرم دل والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سنت ہمیشہ طریقہ رہا ہے اگلوں میں بھی کہ جو لوگ ایمان نہیں لانے والے وہ ایمان نہیں لاتے اپنی ہٹ درمی پر کائم رہتے ہیں اب یہ بڑی حیران کن آیات آ رہی ہیں اگلی ولو فتح من بابمن <السَّمَاء> اگر ہم مشرقین عرب کے اوپر آپ کے مخالفین کے اوپر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے ف ووفی یا اور وہ اس میں فریکوینٹلی آنا جانا شروع کر دیتے آسمان پہ چڑھتے اترتے چڑھتے اترتے کیونکہ یہ وہ موڑا تھا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے سورہ بنی اسرائیل میں نو موجادات کا ذکر ہے ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ پر آسمان سے ہمارے سامنے کتاب نازل ہو یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھے اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے آپ وہ کتاب بھی لے کر اترے آپ کا سونے کا گھر ہو آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہرے آنے واحد میں جاری کرتے ہمارے سامنے باغ بنے اس میں نہرے روا ہو جائیں تو یہاں پر جواب آ رہا ہے کہ ہم اگر آسمان کا دروازہ کھول دیں رسول اللہ کا چڑھنا یہ تو چھوٹی ڈیمانڈ ہے یہ بھی چڑھ دیں آسمان کے اوپر تو اب تو ہونا چاہیے وہ ایمان قبول کر لے نہیں لقالو ان نما سکرت ابسارونا تو ضرور یہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا شکر کی کیفیت میں ہم چلے گئے ہمیں مدھوش کر دیا گیا یعنی جو نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے ہم کوئی نہیں چڑھ رہے بل نخ قوم مسحورون بلکہ ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو چل گیا یعنی تھوڑی دیر پہلے جو موضاء مانگ رہے تھے نبی کے حق میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ موضاء تمہارے حق میں بھی اگر ہم کر دینا تو اگلا بانا بھی تیار ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں یہاں پر دعوت حق کے اگینسٹ جو لوگ بہانے تراشتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ میں بھی جو دعوت پیش کرتا ہوں نا کوئی نہ کوئی بہانہ تیار کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنی کی بھی بات سے پیچھے ہٹ جائیں گے کتنی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے سامنے پیغمبر چڑھے اللہ نے کہا پیغمبر کو چھوڑو تمہیں بھی چڑھا دیں گے چلو اگے ٹورو پھر تم نے کہنا ہماری آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا یعنی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے اسی چیز کو سورت الانام میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیں تب بھی یہ وہی امال کریں گے ویسے انسان کو یقین نہیں آتا کہ جو شخص آخرت کا دن دیکھ کر آ جائے وہ دنیا میں آ کر وہ عذاب دیکھنے کے بعد بھی وہی حرکتیں دوبارہ کرے لوجیکلی یہ بات سمجھ نہیں آتی لیکن میں لوجیکلی ثابت کروں گا یہ کیسے ہو جائے گا میں نے کہیں پڑی نہیں ہے لیکن میں یہ آپ کو ثابت کر دوں گا وہ اس طرح کہ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آسمان پہ یہ چڑھ بھی جائے نا تب بھی ان کے پاس اگلا بہانہ یہ ہوگا کہ ہماری آنکھوں پہ پر پردہ ہے ایکچولی ہم نہیں چڑھے ہم پہ جادو ہو گیا یہ سب کچھ ہے. اب اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا کہ جو شخص آخرت سے دنیا میں واپس آ جائے پھر بھی وہ حق کے راستے کو اڈاپٹ نہ کرے اس کے پاس کیا بہانا ہوگا بڑا آسان بہان ہے وہ کہے گا ایک دفعہ گیا سر چھوڑ دیا سر اب بھی چھوڑ دے گا یہ بہانا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ پہلے بھی تو قرآن میں اتنی دھمکیاں لگائی تھی ایک ہی چانس ہے نہیں چھوڑوں گا تو اپنی بان سے پیچھے ہٹا اب بھی مرضی کی زندگی گزارو ایک بار پھر ٹرائی کر لیتے یہ چین چلتی رہے گی اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ موت کے منہ سے واپس آتے ہیں نا پھر وہی کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جس گھر جب میت ہوئی ہوتی ہے نا وہاں جو لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف خدا ان کے اوپر اتاری ہو گیا لیکن بس دفنانے کی دیر ہے وہی حرکتیں دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ جب کبھی ایئر ٹریولنگ کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں اور جہاز کانپنا شروع کر دیتا ہے یہ بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے کیونکہ ڈینسٹی آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے لوگوں کی چیزیں سنی ہے ہم نے یہ خود ہم ایسے جہاز میں میں نے زبر کیا ہوا ہے بلکہ ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ کراچی سے وہ واپس آ رہے تھے تو راستے موسم اتنا خراب ہوا کہ وہ جو پار ہے وہ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے جیسے کہ یہ چیل کے پار ہوتے ہیں ظاہر اب وہ تو فکسڈ ہے اگر وہ ہل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پل ٹوٹنے کی بس دیر ہے تو جہاز تو نیچے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوگوں کی چیخیں سنی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ کنکلوڈ کر بیٹھے لائف ٹھیک ہے الٹیمیٹلی ڈسیجن کیا جو سول ایویشن اتھارٹی تھی کہ آپ اس کو اسلام آباد کی بجائے نا سیال کوٹ لینڈ کروا دے کیونکہ راستے میں تو اب موسم مزید خراب ہے وہ کہتے ہیں جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو ادھر آ کے پھر لوگوں کا وہی ایٹیچیوڈ تھا اب اس میں پھر مزید یہ مسئلہ ہوا کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو وہیں کے تھے اور جو وہاں کے نہیں بھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہیں اتارتے ہیں ہم بھائی روڈ جائیں گے آپ اب اسلام آباد ہم نے نہیں دوبارہ جہاز میں بیٹھنا لیکن وہ تو ان کا رول ہے نا وہ پھر راستے میں سواری نہیں اتارتے لوگوں نے چیخو پکار کی کہ نہیں اب ہم نے اس جہاز میں آگے سفر نہیں کرنا حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے جہاز تو سیفلی پہنچ جائے جس روڈ پہ تم سفر کرو وہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے جہاز تو پھر بھی اس وقت سب سے زیادہ سیف سواری جو ہے وہ جہاز کی ہے ایک لاکھ دفعہ اگر جہاز اڑے نا ایک لاکھ دفعہ ٹرین چلے ایک لاکھ دفعہ بس چلے تو آپ ریشو پروپورشن اگر ایکسیڈنٹس کی نکالیں تو جہاز کے کی کیس میں شاید ایک ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو ٹرین میں كتنے ہو یہ تو کبھی کبھار کوئی کریش ہوتا ہے نا لیکن آپ ایئر فلائٹ ذرا دیکھیں کتنی اڑتی ہیں وہ آپ اگر جا کے نقشے میں دیکھیں نا تو آپ کو وہ بھیڑوں کی طرح نظر آ رہی ہوتی ہیں دنیا میں امریکہ کے اندر صرف روزانہ کی جو ڈومسٹک فلائٹس ہیں نا وہ پانچ ہزار سے زیادہ ہیں یہ پرانا فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں پانچ ہزار جو ود ان امیرکا اڑتی ہیں اب تو خیر بہت زیادہ ہوں گی اور دنیا میں اس وقت جتنی ایک لاکھ سے بھی شاید زیادہ ہو اتنی فلائٹ اڑ رہی ہیں تو ایئر کریش تو آپ سالوں میں کوئی ایک سنتے ہیں اگر آپ ریشو پرموشن کیلکولیٹ کریں تو کچھ بھی نہیں لیکن روڈ ایکسیڈنٹ ٹرین ایکسیڈنٹ تو آئے دینا آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. تو یہ ایک سیف سواری ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں جب لوگ بچتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ وضو کر کے پہلے جا کے شکرانے کے دو نفل پڑھے یا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی وہ نماز پڑھ لے یا کوئی بے پردہ عورت پردے کی نیت کر لے یا کوئی نوجوان کہے جی ٹھیک ہے میں اب داڑھی رکھوں گا اور اسلام کے مطابق زندگی نہیں دوبارہ کہتے ہیں ٹھیک ہے واپس آ کے نا بچ کے وہی ساری صورتحال شروع ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جن گھروں میں میتیں ہوتی ہیں چند دن تک تو روب رہتا ہے اس کے بعد پھر وہی ساری صورتحال اور یہی امتحان ہے اصل میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے نا تب بھی یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کے اوپر نظر بندی ہو گئی ہے ہم پر جادو کر دیا گیا جَعَلْنَا فِي <بُرُوجَة> اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں یعنی یہ جو ستارے ہیں نا یہ الٹاپ بھی نہیں ان میں کئی ایک برج بھی بنے ہوتے ہیں خوبصورت ڈیزائننگ بھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو دبے اکبر بڑی جو ایک شمال کی طرف خود ستارے کو دیکھنے کے لیے ایک جو ستاروں کی ایک باقاعدہ ایک شکل بنی ہوتی ہے بیلچے کی فارم کے اندر اس کے جو آخری والے دو ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نیچے کی طرف سب سے روشن ستارہ جو ہے نا وہ نارتھ اسٹار ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں اگر اس طرف آپ رخ کر لیں تو وہ شمال ہے شمال آپ نے لوکیٹ کر لیا تو آپ کے بالکل پیچھے جنوب ہے رائٹ میں مشرق ہے اور لیفٹ میں مغرب ہے اور وہ پوری جو اکبر ہے وہ برج جو ہے وہ اس کے گرد گھومتا ہے صبح کے وقت اس کی اور لوکیشن ہوتی ہے لیکن کچھ بھی ستارہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے تو ہم نے آسمان میں برج بنائے وزین اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو ہم نے خوبصورت کر دیا ہے مزین کر دیا ہے میرے بھائیوں اگر آسمان پر ستارے نہ ہونا تو رات کے وقت کوئی آسمان کی طرف دیکھے بھی نہ یہ کتنی خوبصورتی ہے ویسے تو ہمارے شہری علاقوں کے اندر اب جس طریقے سے اتنی روشنی ہے تو آپ کو ستارے نظر نہیں آتے بہت رات کے وقت جب یہ باہر کی لائٹس آف ہوئی ہوں تو پھر آپ کو ستارے نظر آتے ہیں لیکن خوبصورتی آسمان کی ستاروں کی وجہ سے ایک یہ مقصد ہے آسمان کو خوبصورت بنانا دوسرا مقصد کیا ہے وہ حفیف نہ منکلی شعیتون رجیم اور ہم نے ان ستاروں کو ذریعہ بنایا ہے ہر راندے درگاہ جو شیطان ہے اس کے مقابلے کے اوپر اور وہ کیسے وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ان ستاروں سے شہاب ثاقب داغے جاتے ہیں شیاتین کے اوپر جب وہ فرشتوں سے خبریں اچک کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک تابی کا کال لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں کہ ستاروں کے تین مقاصد ہیں اور وہ تینوں قرآن میں ذکر ہوئے ہیں دو یہاں پر ہو گئے آسمان کی خوبصورتی نمبر ون نمبر ٹو شیاتی کو بھگانے کے لیے شہاب ثاقب داغنے کا ذریعہ ستاروں سے ٹوٹ کے وہ الگ ہوتے ہیں اور تیسرا ذریعہ اللہ تعالی نے بنایا ان ستاروں کو ڈائریکشن معلوم کرنے کا وہ سورت النام میں آیا ہے اور اسی کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں بھی ڈالا امام بخاری نے اور تابی کا کال نکل کیا کہ یہ تین ہی وجوہات ہیں ستاروں کی اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے ڈائریکشن لوکیٹ کرنے کے لیے جو سورت العنام میں آیا کہ تم خشکیوں میں اور سمندروں میں اس کے ذریعے راستہ تلاش کرتے ہو نارتھ کو لوکیٹ کر کے ارتھ میگنیٹک فیلڈ والا معاملہ تو بعد میں آیا نا پہلے تو لوگوں کو اس میگنیٹک فیلڈ کا نہیں پتا تھا پھر اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا پہاڑ سمندر میں نیچے آ گیا جس میں مکنا تیسی قوت ہے یا لاوا اگلنے والا ہے تو مکنا تیسا آپ کو صحیح رزلٹ نہیں دیتا سب سے ایکوریٹ ریزلٹ جو ہے نا وہ نار ہی آپ کو دیتا ہے کیونکہ وہ جو کمپاس ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے پاس کوئی لوہے کی چیز ہو اس کی وجہ سے غلط ڈائریکشن دے سکتی ہے نار سٹار آپ کو غلط ڈریکشن نہیں دیتا تو ایک مقصد یہ جو سورت اللہ میں آیا دوسرا مقصد جو سورج الملک میں بھی آیا اور سورت الحجر میں بھی آیا کہ ہم نے آسمان کو سجا دیا ہے ستاروں کے ذریعے اور تیسرا جو مردود بارگاہ شیاتین ہیں جنات ہیں ان کو بھگانے کا ذریعہ بنا دیا علا منس ترقم مگر یہ کہ جو چوری چھپے سن لیتے ہیں فرشتوں سے فعت با ہو مبین تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب جو ہے وہ داغ دیے جاتے ہیں ستاروں سے. یہ اب اس کی ایک ڈیوائن ریزن بیان ہو رہی ہے جو اس کی سائنٹفک ریزن ہے وہ اپنی جگہ الٹیمیٹلی جو سائنٹفک یا فیزیکل فینومینا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ریزن بھی ہوتی ہے سائنس اس سے ڈیل نہیں کرتی سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ززلہ آتا ہے لیکن سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں ان کے سائزز یہ کیوں اتنے بڑے بڑے اتنی سائز کی پلیٹس کیوں رکھی ہی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا اور پھر کس پلیٹ نے کس لیول کے اوپر جا کے ڈسٹربینس کرنی ہے کہ زلزلے کا ایمبلیچیوڈ اتنا ہونا ہے ہونے کے بعد تو وہ بتائیں گے کہ یہ ہو گیا یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کی ریزن بھی وہ بتائیں گے کہ یہ, یہ ہوا لیکن الٹیمیٹلی یہ کیسے ہو گیا کس نے ڈیفائن کیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر زلزلہ आएगा وہ کہتا ہے اٹ از فزیکل فینومینا اف نیچر یہ قانون ہے قدرت ہے اور وہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے سائنس تو سٹارٹ ہوتی ہے فیزیکل فینومینا ہونے کے بعد یا فیزیکل فینومینا کے لیے جو فزیکل ریزنز ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے ڈیوائن ریزن کو نہیں لہذا یہ جو آیات کے اندر یا حدیث کے اندر جو اس کا روحانی پہلو بیان ہو رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بالکل کو ریلیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی تو کہتا ہے کہ ہم تخلیق کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو آپ کے گئے جی کی تو فزیکل ایک ریزن ہے جس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے بھائی بالکل وہ بھی ریزن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں اس کو اولاد ملنی ہے کہ نہیں میاں بیوی بی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اولاد پھر بھی نہیں ہوتی ہو بھی جائے وہ کمپلیٹ نہیں ہے اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ رہ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ڈسائڈ کرتا ہے اس کے ذریعے آزمایا جائے گا تو ڈیوائن ریزن اپنی جگہ ہے. اکثر کہتے ہیں وہ بخاری میں ہے کہ جی جو یہ گرمی ہے وہ جہنم سانس لیتی ہے اس کی بھاپ کی وجہ سے ہے تو بھئی یہ فزیکل تو آپ کو وہ چیز نہیں بتائی جا رہی یہ اللہ تعالیٰ کا ڈسیزن ہے اللہ کو پتا ہے اس نے کس چیز کے ساتھ اسے جوڑا ہوا ہے نبی الاسلام نے تو دریائے نیل اور فراد جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر بھی دیکھے ہیں ان کا اب کیا تعلق ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ڈیوائن معاملات ہیں دنیا میں انسان نے وہ کام کر دیے ہیں جو آپ کو ڈیوائن نظر آتے ہم میں سے کسی نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز دیکھی ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے بھی نہیں دیکھی ہوئی ہیں صرف تجربات کے ذریعے چیزیں پتا چلی ہیں ہم نے سائنٹیفکلی تجربات کے ذریعے چیز ثابت کی ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے یوں یوں ہوتا ہے اسپیڈ آف لائٹ تو بعد میں کیلکولیٹ کی گئی پہلے تو میتھمیٹکلی یہ نکالی گئی تھی میکس ویل نے نکال لی تھی تین لاکھ کلو فی سیکنڈ ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر اس کو فزیکلی تو بعد میں میئر کیا گیا اور جب بعد میں میئر کیا گیا اسپیڈ آف لائٹ کو جب وہ تین لاکھ کلو فی سیکنڈ نکلی تو پتا چلا کہ اچھا جو روشنی ہے یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں یہ بعد میں پتا چلا کیونکہ میکسویل نے جو میتھمیٹکلی کیلکولیٹ کی تھی کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوس ہے نا وہ اس رفتار سے چلتی ہیں جب روشنی کی رفتار کیلکولیٹ کی گئی اور وہ اتنی ہی نکلی ان کا اچھا اس کا مطلب ہے یہ بھی وہ ہے اس سے پہلے تو جو نیچر آف لائٹ ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہی تھی کیا ہے ابھی بھی خیر اس میں کافی ساری چیزیں ہیں فوٹان والا معاملہ ہے ویوس نیچر والا وہ تو ایک پوری فزکس ایڈوانس بڑی مشکل قسم کی ہے برل اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے اس کی ڈیوائن ریزنز رکھی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ کس رشتے میں بندھی ہوئی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا بخاری مسلم میں نبی السلام کی حدیث موجود ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے سائنس تو ہمیں بتا رہی غروب ہی نہیں ہوتا ود رسپیکٹ ٹو زمین غروب ہوتا ہے ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے اب اس کو کہنا یہ نان سائنٹفک ہو گیا یہ بڑی زیادتی والی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیوائن تعلق ہے وہ تو ہم کسی بھی فزیکل فینومی آف نیچر کے ذریعے آبزرو کر ہی نہیں سکتے نہ ڈیٹیکٹ کر سکتے اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن فیزیکل فینومی آف نیچر ہے لیکن اس کے پیچھے جو ڈیوائن ریزن ہے وہ اللہ تعالی نے اس طرح نہیں رکھی کہ انسان اسے ڈیٹیکٹ کر سکے لہٰذا ان دو چیزوں کو آپس میں اس طریقے سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی جن شیطان فرشتوں کی بات اچھت کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو شاب ثاقب مارتے ہیں اور یہ شاب ثاقب ہمیں نظر آتے ہیں باقی ان کا داغا جانا سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی کس وقت شاب ثاقب داغا جائے گا جب داغا جاتا ہے تو اس وقت نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی اس تارا ٹوٹ کے الگ ہوا اس میں سے ایک ٹوٹ کے الگ ہوئی اور وہ بھی کیا اللہ کا نظام ہے جو ایٹماسفیئر اللہ تعالی نے زمین کا رکھ دیا اتنی لیئرز رکھی ہیں اس میں ایئر رکھی ہے ایئر سے رگڑ کھا کے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے اگر میگنیٹک فیلڈ ارتھ کی نہ ہو ایٹماسفیئر نہ ہو تو یہ تو پتھر آ کے جب گرے نا اتنی بڑی تباہی کریں آپ سوچ نہیں سکتے چھوٹا سا پتھر کتنی بڑی تباہی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو راستے میں ہی ختم کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے تو اس طرح کے جتنے بھی فزیکل فینومینا ہیں ان کے پیچھے ڈیوائن ریزن اپنی جگہ موجود ہے باقی جو ڈیوائن ریزن کے ساتھ اور ڈیوائن چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان پہ ہم نے صرف ایمان لانا ہے وہ فزیکلی ہم انہیں ثابت نہیں کر سکتے نہ کہیں ریلیجن کا کلیم ہے کہ اسے آپ نے ثابت کرنا ہے میں رکھا بخاری مسلم ہے کہ شیاتین جب اچھکتے ہیں نا فرشتوں کی آپس کی گفتگو تو ایک شیتان دوسرے کو بتاتا ہے اس کے اوپر شاب ثاقب پڑتا ہے وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے آدھی انفارمیشن آگے ٹرانسفر ہوتی ہے دوسرے میں بھی پڑتا ہے تیسرے بھی پڑتا ہے بعض کچھ نہ کچھ زمین تک پہنچ ہی جاتا ہے اور آ کے وہ نجوموں کے کان میں ڈالتا ہے اور نجومی اس میں کچھ ایڈ کر کے پبلک میں عام کر دیتے ہیں کچھ خبریں صحیح بھی نکل آتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مستقبل کوئی بتا رہا ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ازمائش کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ستاروں پر ایمان لانے کے لیے یا ایسٹرالوجی کی فیلڈ کو اس اعتبار سے یہ جو کہتے ہیں جی وہ ستاروں سے یہ ہو جاتا ہے وہ ستاروں سے نہیں ہوتا وہ شیاطین آ کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ تو فیلڈ سائنٹیفک ہے ایسٹرون کی فیلڈ اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ کے کوئی مستقبل پر کر سکے کہ جس ستاروں کی موومنٹ سے فلاں کی تقدیر کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے بالکل نہیں ڈر جائیں اللہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام نے غزب خیبر کے موقع کے اوپر فجر کی نماز پڑھائی پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ ذرا اس روحانیت کو فیل کریں میں تو جب یہ حدیث پڑھتا ہوں بیان کرتا ہوں ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ وقت کا پیغمبر آپ کے سامنے ہے اور وہ کہہ رہے کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے تو صحابۂ کرام کے ایمان کا لیول کیا ہوگا ٹریکٹ اللہ کے نبی پر وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتائیں تو صحابہ نے کہا اللہ اس رسول بہتر جانتے ہیں تو نبی صاحب نے کہا ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ آج کی صبح جو لوگوں نے کی تو دو حالتوں پر کی ایک وہ طبقہ تھا جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے فلان سیارہ فلان جگہ چلا گیا اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے رات کو ان لوگوں نے اپنے رب سے کفر پر صبح کی ہے اور ستاروں پر ایمان لا کر صبح کی ہے اور ایک وہ لوگ ہے یعنی کہ نبی اسلام اور ان کے صحابہ جنہوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ انہوں نے کہا یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے اب دیکھ لیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے پروگرام ٹی وی چینلز کے اوپر چلانے چاہیے یہ تو بدت سے بہت آگے جا چکی ہے یہ تو کفری چیزیں ہیں جنہیں ہمارے چینلز کے اوپر پروموٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ کفر نہیں کسی کو نظر آ رہا کہ اس کا بھی کوئی تدارک کرنا ہے ڈٹائی کے ساتھ کر رہے سراحتن کفر یعنی گمرائی والی تو بات نہیں سیدھا سیدھا کفر ستاروں پر ایمان مان لا رہے ہیں تو یہ جو مستقبل پر ہونے والا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم کہ شیاطین اچھک لیتے ہیں فرشتوں سے اور وہ پبلک میں اس طریقے سے عام کرتے ہیں اور وہ جھوٹ اور سچ ملا دیتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا حالانکہ اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں کچھ سچ بھی ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے لیکن نبیل اسلام پر جب وہی نازل ہو رہی تھی اس وقت اسپیشل ایک پروٹیکشن تھی کہ شیاتین کوئی ایسی بات نیچے نہیں لے کے جائیں گے جس کی وجہ سے وہی میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے اور وہ آسمانوں کے دروازے جب بند ہوئے فرشتوں کو روکا گیا تو پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی شیاتی کو روک لیا گیا فرشتوں کے ساتھ کسی انٹریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو جنہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے بڑا فیصلہ ہو چکا ہے وہ سوریہ الجن میں ہے سورت الاحقاف میں پھر جنات نے جب نبی اسلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا پھر انہیں پتا چلا کہ اچھا یہ مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبوس کیا ہے ان پہ وہی نازل ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ ہمارے لیے اسمان کے دروازے اب بند ہوئے ہیں اور جس جگہ پہ نبی اسلام وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے نا اس جگہ پہ پھر مسجد جن بنی ہوئی ہے اس مسجد کا نام ہی جن رکھا گیا کیونکہ مسجد نہیں تھی نبی اسلام کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے اور نبی اسلام کو بھی نہیں پتا تھا آیات نازل ہوئی کہ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھ پر وہی ہوئی ہے کہ ایک جنوں کا گروہ یہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے قرآن سنا اور کہا کہ یہ کتاب ہے جو رشد و ہدایت کی طرف بلاتی ہے موس علیہ اسلام کے بعد یہ کتاب اب نازل ہوئی ہے کیونکہ نبی اسلام سے پہلے جو صاحب شریعت ڈومینٹ پرسنلٹی تھے وہ حضرت ہے علیہ السلام اسلام تھے عیسیٰ علیہ السلام انہی ٹین کمانڈمنٹس کو آگے لے کے چلے اگرچہ عیسیٰ علیہ اسلام بھی رسول تھے لیکن شریعتیں موسمی ہی چل رہی تھی پھر وہ اپنی قوم میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا توحید کا کام شروع کر دیا سورہ جن میں بھی ذکر موجود ہے اور سورت الاحقاب میں بھی اور یہاں سورہ جن جنوں کو قابو کرنے کے لیے پڑ رہے شرک کی موت ہے سورہ جن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کو آشکار کیا ہے اور بتایا کہ جنات کو ماننے والے لوگ جنات کہتے ہیں کہ ہم سرکش اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے ہماری پناہ مانگنی شروع کر دیے تو ظاہر پھر ہم بھی بھول گئے ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم بھی بڑے طاقتور ہیں جب آپ بار بار گیٹ نمبر چار میں جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے بھی ہم بہت طاقتور ہیں ہر کوئی جو اس گیٹ نمبر چار میں چلا جاتا ہے تو جنات کا دماغ خراب کیا لوگوں نے جو ان کی پناہ مانگنا شروع ہو گئے اور پھر اللہ تعالی نے اسی سورے جن میں فرمایا فلاد روم اللہ عہدہ مسجدیں تو ہے ہی خاص اللہ کے لیے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو نہیں پکارنا اور یہاں مسجد میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں سرکار غوث آزم نظر کرم خدا را مسجد میں جمعے کے دن ایسی منقبتیں ایسی نعتیں پڑی جا رہی ہیں جس میں اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مدد کے لیے دعا میں پکارا جا رہا ہے ایک تو تعریف وہ آپ کریں جس کی مرضی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خدا کے مقابلے پہ پکارنا اور یہ سارا شرک یہ سورہ جن پڑھنے والے ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ترجمے سے نہیں پڑھی نا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن صرف تلاوت کرنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی تعلیمات پر عمل نہ کریں ورنہ آپ تلاوت کر کے نیکیوں کے چکر میں اور عقیدوں میں آپ کے شرک ہو تو نیکیاں تو آپ کی زیرو سے ملٹی پلائی ہوگی اس کا مطلب ہے قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہے تب پھر تلاوت کا بھی فائدہ ہے آپ کو سیدھی سی بات ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ شیاطین جو ہے ان کے اوپر شاب ساکب جو ہے وہ داغے جاتے ہیں ول اردا مدد اور ہم نے زمین کو پھیلایا و القی نہ اور اس میں ہم نے محکم پہاڑ گاڑ دیے یہ ڈائنمک بیلنسنگ کر رہے ہیں زمین کی پہاڑوں کی کٹائی کی وجہ سے جو ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے اب تو دیکھیں دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے پولوشن کی وجہ سے اوزون لیئر ڈسٹرب ہو رہی ہے وہ اللہ بھلا کرے اس بندے کا جو وہاں پہ چلا گیا اور اس نے وہ پانچ چھ سال وہ جب ریکارڈ بنائی اس نے ناسا والوں کو بتایا تو تڑیاں دوربینا کس کام دیا سیٹلائٹ چھوڑے جے میں نے تو آبزرو کیا ہے کہ اتنا بڑا اوزون لیئر میں سوراخ ہو چکا ہے پھر انہوں نے وہ آپ کی جو ریفریجریٹر میں گیس تھی اس کے اوپر پابندی لگائی ہے ادر یہ تو بےڑا گرگ ہو جانا تھا اتنا بڑا سوراخ اسٹریلیا کے اوپر ہو چکا ہوا تھا اب وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوبارہ سے نارملائز ہو گئے اور یہ بھی انسان کو اللہ نہیں سجایا ہے نا ظاہر ہے اللہ نے تو اس کائنات کو چلانا ہے نا ٹھیک ہے ابھی گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے تھے گلوبل وارمنگ والا سسٹم ہو رہا تھا تو لوگوں کو آگاہ کیا گیا نا یہ کرونا کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کی برکات کتنی ظاہر ہوئی ہیں کتنی پولوشن ختم ہوئی ہے گرینری کی طرف لوگ آئے ہیں درخت لگانا شروع کیے ہیں تو ان چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو رہنے کے قابل رکھنا ہے تو وہ ان کے اوپر کانفرنس کرتے ہیں غریب ملکوں کو پیسہ دیتے ہیں سمندر کی صفائی کے لیے بھی آپ کو پیسہ ملتا ہے سمندروں کا بھی انہوں نے بیڑا گر کر دیا تھا سارا کچرا اس میں پلاسٹک کا جاتا تھا اور وہاں پہ مچھلیاں مر رہی تھی پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو رہا تھا تو اللہ تعالی نے یہ سب کچھ بیلنس کیا ہوا ہے وقت گزرنے کے ساتھ انسانوں کو سجھاتا ہے جو خرابی ہیں وہ ریمیڈی بھی ہوتی ہے زمین کو ہم نے بچھونا بنایا پھیلا دیا اس میں پہاڑ گاڑے ہیں وہ امبتنا فی ہا ملک مؤزون اور پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی چیز اندازے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کیا ہے وہ اگا دی ہے ابھی کتنی سپیشیز ہے صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر یہ بہت پرانے فگر ہیں اب تو بڑھ چکے ہیں بیس لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں انسانوں کی جانوروں کی اور نبتات کی ساری ملاک ہیں بیس لاکھ سے زیادہ اور ان میں میل فی میل سارا کچھ پورے کا پورا سسٹم ہے ہمیں ہاں تو صرف ایک انسان پتہ ہے یہ چند ایک جانوروں کے نام آتے ہیں یہ چند پودوں کے نام اتنی زیادہ ہے پھر سمندروں کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے ہر ایک کو اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے وہ جالا لکم فی اور ہم نے بنا دیا ہے تمہارے لیے اس میں تمہاری معیشت کا سامان رزق تمہارے لیے رکھ دیا ہے وہ ملس تم لہوب راز اور ان کے لیے بھی روزی رکھ دی ہے جنہیں تم رزق نہیں دیتے یعنی تمہارے لیے تو رزق رکھے ہی ہے اس زمین میں ان چیزوں کے لیے بھی رزق رکھ دیا ہے جنہیں تم روزی نہیں دیتے اللہ روزی دیتا ہے وہ تو آپ دیکھیں ابھی سائنٹیفک جو چینلز ہیں آپ کے ڈسکوری اور نیشنل کہ یہ ایسے پودے ہیں جو جانوروں کو کھاتے ہیں ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ جانور پودوں کو کھاتے ہیں ایسے ایسے پودے ہیں کہ ان کے پتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں پورا پورا مینڈک ہزم کر لیتے ہیں وہ جیسے ہی مینڈک جاتا ہے وہ اس کے اندر خوشنما ایسے رنگ ہیں کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے پتا ہڑپ کر لیتے ہیں اب یہ وہ ہے جو سورت اور میں ہے کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنی پیٹ پر رزق لاد کر پھرتے نہیں ہیں ہم انہیں رزق دیتے ہیں ان کے منہ میں وہ رہے ہیں نا جی پودا چل نہیں سکتا پودے کے منہ میں رزق آ رہا ہے مکھھی ہے وہ جا کے بیٹھتی ہے وہ بند ہو جاتا ہے اچھا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جب وہ پھڑ پھڑائے گا نا اتنی دفعہ تو اس کے بعد وہ بند ہوتا ہے بارش کے قطرے جب پڑتے ہیں نا اسی کانٹوں کے اوپر بارش کے قطرے بھی تو اس کو افیکٹ کر رہے اس کی ایسے نہیں بند ہوتا ایسی فریوینسی وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ والی فریکوینسی ہے جس طرح آپ ماؤس بھی دو دفعہ کلک کریں تو آگے چلتا ہے ایک دفعہ کلک کرنے سے نہیں چلتا وہ کلک ہوتا ہے اس میں باقاعدہ اسے پتا ہے کہ اتنی تیزی سے فٹفڑائے گا تو میں نے بند ہونا ہے کیا نظام ہے پھر ویل مچھلی کا رزق پورا ہو رہا ہے چھوٹی ویل مچھلی بھی 500 کلو گوشت کھاتی ہے روز کا اور پیسیفک اور اٹلانٹک کے اندر اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں جن کا سائز ہمارے نارمل تیس ہاتھیوں کے برابر تیس کے قریب ہاتھی ہونا تو اتنی بڑی ویل مچھلی ہے اس کا رزق بھی پورا ہو رہا ہے کوئی سوچ سکتا ہے اتنی ویل مچھلیوں کو کھانا کھلانا اس کے علاوہ جو حشرات الارض ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں شیر کی بھی خوراک پوری ہو رہی ہے شیر جس کو کھا رہا ہے اس کی بھی خوراک رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا ایک فوڈ سرکل چلایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب رکھنے والا ہے وہ امن شعین اللہ عندنا اور کوئی بھی شہ ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں وَمَا نو إِلَّا اللہ بے اور ہم نہیں اتارتے ان خزانوں کو مگر ایک اندازے کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ کہہ ہے ہم یہ خزانے اتار رہے ہیں بھلے زمین خزانہ اگل رہی ہے نا اتارا اللہ ہی نے کیسے اتارا ہے جو قرآن میں جگہ جگہ ہے آسمان سے پانی برسایا زمین میں کھیتیاں اگا دی اسی پانی کی برکت سے کھیتیاں بھی ہوگی فروٹ بھی ہوگا کیا کچھ نہیں اگ رہا اور ابھی جو ڈسکوریز وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہیں یعنی آٹھ سے دو سو سال پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر اتنا بڑا خزانہ ہے کہ پوری دنیا ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اس خزانے کے اوپر بلیک گولڈ تیل آج آپ ایک لمبے کے لیے سوچیں کہ دنیا سے تیل ختم ہو جائے پیٹرول ڈیزل جدھر دنیا ہے ادھر ہی رک جائے گی زمین پہ آ جائیں گے لوگ نہ آپ کا کوئی جہاز اڑ سکتا ہے نہ کوئی ٹرین چل سکے گی نہ آپ کے موٹر بائک چال سکیں گے اور اگر آپ نے سولر پہ شفٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بہت بڑے لیول کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی جہاز تو پھر بھی نہیں آپ اڑا سکتے اتنا بڑا جہاز جس پہ پلیٹیں لگی ہوتی ہیں مشکل سے دو مسافر اٹھاتا ہے کیونکہ وہ انرجی اتنی سی جگہ کے اوپر اتنی بڑی انرجی یہ آپ کو پیٹرول ہی دے سکتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فشن پروسس آئنسٹائن کے دماغ میں جو چیز ڈالی ایز اکول ٹو ایم سی اسکیئر اس کے بعد تو میرے بھائی حیران کن چیز ہے کہ اتنے سے یورینیم سے آپ اتنی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں جتنی ایک ملین ایک ملین کلو کوئلے سے یعنی دس لاکھ کلو کوئلہ ہونا اتنا سا یورینیم اس کے برابر انرجی دے دیتا ہے اس لیے دیکھیں یہ جو آپ کی آپ چل رہی ہیں نیوکل وہ کئی کئی مہینے سمندروں کے نیچے رہتی ہیں اور دنیا کے کتنے سمندر گھومتی ہیں دشمن ملکوں کے سمندر بھی گھوم رہی ہوتی ہیں تو وہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائیں وہ سولر پہ بھی نہیں چل سکتی نیچے تو ہے سورج کی روشنی نہیں پہنچتی وہ نیوکل ہے وہاں سے انرجی حاصل کرتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی اس زمین کے اندر سب کچھ رکھا ہوا تھا ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ سامنے آنا ہے ہماری قوم کو تو سولر کا تعارف اب آ کر ہوا ہے نا ویسے تو یہ ففٹیز کے اوائل میں ہی ڈسکوریز ہو چکی ہوئی تھی کہ اس طریقے سے بجلی بنائی جا سکتی ہے نائنٹین ففٹیز میں سو سال اس کو بھی نہیں ابھی ہوئے لیکن پاکستان میں تو لوڈ شیڈنگ کی برکت سے یہ سب کچھ آنا شروع ہے تو اب یا چائنا نے اسے سستا کیا ہے ادر تو یہاں بھی لوگوں کو نہیں پتا چلنا تھا کتنا بڑا خزانہ ایک دن میں سورج اتنی انرجی دے رہا ہے ایک دن میں کہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہزار سال کی بجلی بنائی جا سکتی ہے اتنی انرجی دے رہا ہے یہ تو آپ صرف بجلی پروڈیوس کرنا تو ایک ہے جو سورج کی روشنی کی تپش ہے اس سے بھی تو انرجی حاصل ہوگی نا یہ ہماری سولر پلیٹس سورج کی تپش کی وجہ سے نہیں بناتی انرجی سورج کی روشنی کی وجہ سے بناتی ہے یعنی اس کے اندر جو ہیٹ ہے نا اس کو نہیں یوز کرتی روشنی کو یوز کرتی یہ ٹھنڈی روشنی بھی ہو تو انہوں نے بنانا ہے. چاندنی راتوں میں آپ دیکھیں نا جب چاند روشن ہوتا ہے وہ تو کوئی تپش نہیں دے رہا اس وقت بھی سولر پلیٹس کچھ نہ کچھ انرجی بنا رہی ہوتی ہے روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے تپش کی وجہ سے نہیں تپش کی وجہ سے وہ ہیں جو آپ نے چولہے بنا لیے ہوئے سولر کے جو ایک جگہ پہ انرجی کو مرکوز کرتے ہیں اور آپ چیزوں کو ابال بھی سکتے ہیں میررس کے ذریعے کنویکس لینز کے ذریعے جو بچپن میں ہم بھی کبھی کوئی اور دادی ماں کی جو وہ نزدیک کی نظر والی جو اینک ہے اس کے ذریعے آپ سورین میں کریں اور نیچے رکھیں کاغذ وہ اس پہ آگے لگا دیتا ہے تھوڑی دیر بعد محدب کنویکس لینس اسے کہتے ہیں انگلش میں اور اردو میں محدب ادسا تو وہ ہیٹ سے کر رہا ہوتا ہے ایک جگہ اسے مرکوز کر دیتا ہے. آج کل اس قسم کے جو سولر گیزر ہیں وہ بھی آئے ہیں وہ سولر پلیٹوں والے گیزر نہیں ہیں وہ سورج کی تپش کو کنورٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ پانی آپ کا اتنا گرم کر دیتے ہیں کہ نہانے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں جو اب سامنے آ رہی ہیں. ابھی تو سمندروں سے ابھی اس وقت جو لیٹسٹ کام ہو رہا ہے نا وہ سمندر کی انرجی کے اوپر ہو رہا ہے کہ جو اس کے اندر ویوز آ رہی ہیں نا ان کو کسی طریقے سے کنورٹ کیا جائے میکنیکل انرجی کے اندر اور پھر بجلی بنائی جائے کتنی طاقت ہے ان ویوز کے اندر تین کو طرح اتنے ہزاروں ٹن بلکہ لاکھوں ٹن وزنی جو بیری جہاز ہے کی طرح اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں سونامی کی جو لہریں آتی ہیں اور سمندر میں تو ہر وقت لہرے چلتی ہیں ہوائیں بھی چلتی ہیں لیکن وہاں پہ فاؤنڈیشن کا اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ ونڈ مل لگانے کے لیے آپ کو خرچہ بہت زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں ویوس کو ہم اس طریقے سے ٹرانسفر کریں اور اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے لیکن ابھی تک وہ اتنا مہنگا پڑ رہا ہے کہ وہ نرجی بڑی تھوڑی ہی حاصل ہو لیکن وہ لگے ایک نہ ایک دن ان شاء اللہ والے یا بغداد شریف والوں نے کامیاب اور کوئی نہ کوئی ایسی اور پھر انرجی کا ایک اور سورس انسانیت کے پاس آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس زمین کے اندر وہ سارا پوٹینشلی نظام رکھ دیا کہ جو انسانیت کے لیے یہاں مخلوقات کے لیے ضروری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نازل فرماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق جو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی اتنی ضرورت ہے پہلے اللہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں تیل دریافت کروانا یہ کوئی ٹیکنالوجی کی برکت سے تو تیل دریافت نہیں ہوا تھا کہ انسان نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی کہ وہ نیچے چلے گئے اور جا کے تیل دیکھا بائی چانس پینسلوینیا میں اٹھارہ سو تریپن میں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کرنل ایڈمن جو تھے امریکہ کے اتنی بڑی مٹھی داڑھی ماشاء اللہ ان کی ہے کرسچن تھے وہ ایسی جگہ سے گزرے کہ وہاں پر وہ تیل کا لیول ایسا تھا کہ وہ زمین کے لیول سے تیل اگل رہی تھی زمین ورنہ تو تیل کا کنواں کم از کم ایک کلومیٹر نیچے ہوتا ہے ہاں یہ جو آپ کو کہانی کرا دیتے ہیں نا. دیکھیں. آپ کو آتی ہو نا تو یہ تماشا بن جائے گا آپ کے لیے کہ جی فلاں نے جو ہے وہ پانی کے لیے کنواں گودا اور نیچے سے تیل نکلا ہے وہ تیل نہیں نکلتا کوئی بیچارے کا کوئی سٹوریج ٹینک ہے کسی پیٹرول پمپ والے کا اسے چوری کر کے تو وہ کہتے ہیں جی نیچے سے کنواں نکلا اور یہ پیٹرول اور ڈیزل تو زمین سے نکلتے ہی نہیں ہیں وہ تو خام تیل ہوتا ہے یہ تو اتنا مشکل پروسیس ہے کس طریقے سے اسے ہیٹ کرتے ہیں آئل ریفائنری میں وہ مشکل ترین پروسیس ہے اور ہر ٹیمپریچر کے اوپر ایک ریسپیکٹو تیل سامنے نکلتا ہے کیروسین آئل جو بٹی کا تیل ہے وہ لادہ سے ہائی آکٹین جو ہے وہ لادا سے اتنا مشکل پروسیس ہے آگ بھی لگ سکتی ہے یہ بڑا مشکل ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے یہ زمین سے نکلا ہوا تیل استعمال کے قابل نہیں ہے اتنا آسانی کے ساتھ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے دریافت کروانا تھا اس لیول پہ لے آیا پھر لوگوں نے سوچا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے تلاش کرو ایک ہزار کنواں کھودا جاتا ہے نا تو اس میں سے کوئی ایک کنواں تیل کا نکلتا ہے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی بلائیں کمپنیاں بھئی کمپنیاں تب آتی ہیں جب انہیں پتہ ہو کہ اس میں سے کچھ نکلنا بھی ہے تب آ کے وہ تیر تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ کنواں بھی کوئی چار سو پانچ سو فٹ نہیں ہے کم از کم چار ہزار فٹ نیچے جانا ہے تو تب چانسز ہیں اور چار چار ہزار کے اگر آپ کو ہزار کنویں کھودنے پڑ جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں مٹی ہے چٹانیں ہیں پھر پانی آتا ہے پھر پانی بھی سارا ختم ہو جاتا ہے پھر اگلی چٹانے شروع ہوتی ہیں پھر کیا کچھ نہیں ہوتا پھر جا کے وہ سب کچھ نکلتا ہے تب جا کے یہ سب کچھ انسانیت کو ملا ابھی پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اندازے کے مطابق آپ اللہ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ابھی ضرورت ہے آبادی بڑھ رہی ہے یہ اور کرو بیماریاں آئی ہیں ان کے علاج آنا شروع ہو گئے اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی کہاں سے کہاں ترقی پہنچ گئی دنیا میں آپ کو ساری سائنس کی برکت سے جو ترقی نظر آ رہی ہے انسان کو اللہ تعالی نے سکھائی یہ چیزیں تو تب ہم اس قابل ہیں کہ آج ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں آج سے پہلے زندگی انجوائے کرنے کے قابل نہیں تھی آج آپ ایک لمحے کے لیے یہ سائنس کی جو برکات ان کو نکالیں نا سب سے پہلے تو وائی فائی اپنا ختم کریں انٹرنیٹ ختم کریں بجلی ختم کریں آپ کہیں گے اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ختم ہو ہمیں موت ہی آ جائے زندگی رہنے کے قابل ہی نہیں سب کچھ نہیں آپ کے بیڈ ختم آپ کے قالین ختم آپ کے پنکھے ختم آپ کی لائٹنگ ختم آپ کا لینٹر ختم جو لوہے کی پوری اسٹرکچر ہے یہ پورا جو لینٹر ڈالا ہوا ہے آپ کی یہ ساری کی ساری کچھ بھی نہیں آپ جا کے پتے پہن کے آپ رہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی ہے اس کا پوزیٹو یوز بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے تو پوزیٹو یوز کریں اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق ان چیزوں کو نازل فرماتا ہے وہ ارس اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو بھی لواق جو کہ آپ اس کے لیے پروپریٹ ورڈ یوز کریں کہ جو پولنز کو لے کے چلتی ہیں تاکہ وہ افزائش کا سلسلہ درختوں کے کیس میں بھی لے کے چلے اور یہ وہ چیزیں جو اس زمانے میں بھی لوگ آبزرو کر لیتے تھے بیج ٹریول کرتا تھا یہ ہم بچپن میں بھی وہ مائی بوڈی کے ساتھ کھیلتے تھے نا وہ بیج ایک چھوٹا سا بیج میں ہوتا تھا اور باہر اس کے وہ روئی کی طرح کا وہ ہوا کے ساتھ اڑ کے جاتا تھا اور جہاں جہاں جاتا تھا وہاں وہاں جا کے وہ اس طریقے سے معاملات پھیلتے تھے سائنس کی برکت سے ایک اسٹیپ اور طے ہو گیا کہ ہمیں پتا چل گیا کہ جو پولنس ہیں نظر آنے والے جو فرٹائل کرتے ہیں کیونکہ نر اور مادہ پودوں میں بھی ہوتے ہیں اگر یہ اس طریقے سے فرٹائل نہ ہو تو آگے ان کی وہ نسل نہیں چل سکتی اور صرف ہوائیں نہیں لے کے چلتی پرندوں کے پاؤں سے لگ کے بھی یہ پولن ٹرانسفر ہوتے ہیں پھر جو مکھی ہیں ان کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں شاید کی مکھیاں انہوں نے جب ختم کر دی تو اب آپ ذرا جاپان میں دیکھیں وہ سیب کے جو درخت ہے نا ہاتھوں سے پولن لگا رہے ہوتے ہیں درختوں کے اوپر چاٹ چاٹ کے انہیں بعد میں دادا ہو یہ مکیاں مار کے تو ہم نے مصیبت بنا لی یہ تو ایک مفت میں ہمارا کام کر رہی تھی ایکو سسٹم جو ڈسٹرب ہوتا ہے پھر یہ کچھ نکلتا ہے اس میں سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہواؤں کو ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ بار دار بنا کر ان کے ذریعے ہم یہ افسائش کا سلسلہ چلاتے ہیں درختوں کا ف انزلام پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی ظاہر ہے جب بیج پہنچ گیا پولنس پہنچ گئے آسمان سے پانی نازل ہوا فسکینا کو موہ <كُمُوه> پس وہی پانی ہم تمہیں بھی پلاتے ہیں ومان تم لہو بخوا <بِخَوْزِنِين> اور تم اس قابل نہیں تھے کہ اس پانی کا خزانہ رکھ سکتے یہ خزانہ بھی ہمارے پاس ہے سٹوریج نہیں کر سکتے تھے واقعی ہم تو نہیں سٹوریج کر سکتے سمندر میں سٹور ہوا وے. ہمارے کسی کام کا نہیں سمندر سے کون لے کے ہے سعودیا والوں سے پوچھے نا سعودیا میں پانی کیوں مہنگا ہے پیٹرول سے بھی مہنگا کیونکہ پروسیس کرنا پڑتا ہے اتنا خرچہ ہوتا ہے سمندر کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہے لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ مفت میں پروسیس کرواتا ہے سورج کی تپس سے سمندر کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے نمک چونکہ وزنی ہے وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے صاف پانی جو ہے وہ ویپوریٹ ہو جاتا ہے ویپرز کی فارم میں پھر ہاؤ کے ذریعے وہ پانی ٹرانسفر ہوتا ہے اور جا کے شمالی علاقوں میں گلیشیئر کی فارم میں برف برستی ہے وہاں پہ اور میدانی علاقوں میں بارش برستی ہے اس پانی کو ہم سٹور کرتے ہیں ڈیمز کی فارم میں اور زمین میں دھنس جاتا ہے اور پھر ہم کنوں سے نکال لیتے ہیں اور جو پہاڑوں کے اوپر سٹور ہوا ہوا ہے کی فارم میں وہ گرمیوں میں اسی سورج کی سے پگلتا ہے اور وہاں سے چشمے رواں ہوتے ہیں پورا سال چلتے ہیں یہ دریا یہ ہمارا جو دریا جلم میں خشک ہوا ہے نا یہ خشک ہوا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر ڈیم بنایا ہوا ہے انہوں نے اسٹور کر لیتے ہیں Otherwise, جو برف پگھلتی ہے مسلسل ہی وہ چشمے چلتے رہتے ہیں وہ برف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پگھگھلتی رہتی ہے اور چشمے جاری رہتے ہیں اوپر دریا چلتے ہیں نیل چل رہا ہے دریا سین چل رہا ہے امازون چل رہا ہے کتنے بڑے بڑے دریا ہیں اور زمین کے نیچے بھی دریا پیلل میں چل رہے ہیں جو ساتھ ساتھ زمین میں دھس رہا ہے پانی باقاعدہ وہ پانی بھی ہم نکالتے ہیں آپ کو ایک تربیلا ڈیم نظر آ رہا ہے سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر پنجاب کے لوگ زمین سے پانی نکالتے ہیں جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے برسا کے زمین میں دھسایا ہوتا ہے یا وہاں سے جو دریا زمین کے نیچے چل رہے ہیں ان کے ذریعے یہاں پہنچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا کہ تم اس کو سٹور نہیں کر سکتے اللہ نے اسٹور کیا جی اللہ نے سٹور کیا ہے زمین میں سٹور کیا گلیشیئر کی فارم میں اسٹور کیا سمندر کی فارم میں اسٹور کیا اللہ کی اسٹوریج ہے پھر سٹوری ٹینک جو بادلوں کی شکل میں یہ پانی لے کے چلتے ہیں کوئی خرچہ نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارا ایکو سسٹم چلایا ہوا ہے خزانے بھی اسی کے ہیں بانٹ بھی وہی رہا ہے اور مفت بانٹ رہے ایک خزانہ تو اس کا ہے ایسا کہ چند منٹ کے لیے وہ رک جائے تو ہماری موت ہو جائے آکسیجن مفت رکھی ہوئی ہے تین یا چار منٹ سے زیادہ انسان سانس نہیں روک سکتا اور یہ بھی کوئی صحت مند آدمی ہم تو شاید تین منٹ بھی نہ روک سکیں آپ پریکٹس کر کے دیکھیں ایک منٹ میں تیئیس دفعہ انسان عموماً سانس اندر کرتا ہے تیئیس دفعہ باہر نکالتا ہے اور یہ جو آکسیجن اور پھر اس کی جو آگے فائن ٹیونگز ہیں ایٹموسفیئر کی وہ تو کوئی اس کا حساب بھی نہیں رکھ سکتا اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہم نے خزانے کی فارم میں اسٹور کیا ہوا تم تو ان کو اسٹور بھی نہیں کر سکتے تھے سبحان اللہ و عدد خلقی ورضا نفسی و زنت عاشی و مدا د والحمد اللہ اکبر کبیرو الله اللہ کثیرو و سبحان اللہ بکرت و اصلا و انکھن اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہوتے ہیں تمہیں زندگی دیتے ہیں اس کے بعد تمہیں موت دیتے ہیں اور جو پیچھے بٹ جاتا ہے اس کے وارث بھی ہم ہوتے ہیں ہم پھر کسی اور کو لوٹ کر دیتے ہیں اولاد کو پھر اس کی اولاد کو ٹرانسفر کرتے ہیں یعنی اللہ زندہ ہے باقی سب کو موت آ رہی ہے اللہ کے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں برتنے کے لیے دیے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو اور اس طریقے سے یہ سارے سارے معاملات ٹرانسفر ہو رہے ہیں اللہ اپنی جگہ قائم ہے وہ الحیئی القیوم ہے خود سے زندہ ہے ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے ایک ایک چیز کا ٹائمس ڈیٹیل تک اس نے حساب و کتاب رکھا ہوا ہے ولاق عالم نل منکم اور بے شک ہمارے علم میں ہے جتنے لوگ آج تک گزر چکے ولاقت عالم نل اور ہمارے علم میں وہ بھی ہے جو بعد میں آنے والے ہیں یعنی جتنے مر چکے جتنے آنے والے بیک وقت ہمارے علم میں ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کے علم میں ہے جو ایمان لانے میں سبقت لے آئے اور جو بعد میں ایمان لانے والے ہوں گے لیکن یہ دور کی چیز ہے جو یہ کانٹیکسٹ ہے نا وہ تو یہی بتا رہا ہے چونکہ سائنٹیفک فیکٹ اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے یہی مانا درست ہے کہ جتنے آج تک مر چکے دنیا سے آ کے جا چکے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے اور جتنے قیام تک آئیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ان نہ اور یہ دیکھیں اگلی آیت اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور بے شک اے نبی آپ کا رب قیامت والے دن انہیں جمع بھی کر لے گا بے شک وہ حکمت والا ہے علم والا ہے اللہ تعالی انسان کو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے جتنے آج تک انسان اور جاندار پیدا ہوئے اسی نے پیدا کیے ان پہ موت بھی اسی نے تاری کی اور قیامت والے دن ان کو اٹھائے گا بھی وہی اور قیامت تک جتنی مخلوقات آنی ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے جتنی گزر چکی وہ بھی اللہ کے علم ہے ایک ایک چیز اللہ تعالی نے اپنے علم کے ذریعے گھیری ہوئی ہے اور قیامت والے دن انہیں جمع کرے گا اور ظاہر ہے پھر اس میں سے کوئی ریزلٹ نکلے گا نا یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ قیامت کے دن پھر فیصلہ ہوگا کہ کون ہے جو وقت کے پیغمبروں کی آواز کے اوپر لبئی کہتا رہا اس کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی اور جو شیاطین کے راستے کے پیچھے چلا اس کے لیے عذاب ہوگا تعالی اللہم اجرنا من یہاں <تصفيق> پر یہ رکوع بھی مکمل ہوا اور یہ آیت نمبر 25 ہے اس کے بعد آیت نمبر 26 سے آن ورڈ پورا ایک رکوع جو ہے وہ قصے آدم اور ابلیس کے اوپر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ پرانے حکیم میں سات مقامات کے اوپر سے آدم اور ابلیس آیا ہے ان میں سے جو سب سے تفصیلی مقام ہے وہ چار ہیں بڑے تفصیلی مقامات پہلے نمبر کے اوپر سورت العراف ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر سورت الحجر ہے پھر تیسرے نمبر کے اوپر سور سواد ہے اور پھر سورت البکرا اس میں بھی جو دوسرے نمبر کے اوپر ہے اور اس میں تو چند ایک باتیں ایسی آئیں گی جو باقی صورتوں میں ڈسکس نہیں ہوئی ہیں انسانی تخلیق کے پوائنٹ آف ویو سے ان اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے یعنی دھو دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفی کتاب فرمائے سبحان دکھ اشد اللہ الاح اللہ تستخ فروق و اتوب الما علیہ ال الب بلاب المین جزاک الله خیر